ہم شریف کے شاہین سید یوسن ددین صحیح و محبودی مرشدی و, و موراد عالم اللہ تمام ازب مولانا شاہ کی محمد کے حقصلہ شاہین یہ زمین جیسے ہے آسمان ہم شریف کے شاہین یہ زمین جیسے ہے آسمان جی آپ کچھ جہاں جستے ہیں آپ کچھ جہیں گوش غورود ہے پل سام ہے پل سام جس سے میں آپ خوش کس جان کر میرے آج ندامت دیکھ کر میرے آج ندامت ابری رحمت کی بارش ہے جامع دیکھ کر میرے ہر کے ندامت ابری رحمت کی بارش ہے جانگ جس سے میں آپ کچھ جاؤں گی وہ جب روز ہیں آپ کا در اور میرا سل آپ کا سنگے در اور میرا دل آج زندگی ہے آپ کا سنگ بے تر میرا آپ لگی ہے آپ لگی ہے جانی سارے لم کلا سب سے مٹ تارے عالم کی تیرے یاد تی تارے آلم کی لائی ہے تیرے یاد تم جب کوئی انسان کسی اللہ علیہ کی تربیت سے اپنی اصلاح کر کے اپنے قلب کے امراض باطنی کی صفائی کر کے قلوب کی ضب... قلب کی صفائی کر کے جب اللہ کا نام لیتا ہے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس پہ یوں بیان پر مار دیتے کہ جب وہ محبت سے اللہ کا نام لیتا ہے تو سارا عالم اس کو شربت ر افزا معلوم ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے سارا عالم شربت رع افزا سے بھرا ہوا ہے اور وہ افزا کیا چیز ہے انسان سے سارے عالم کی لذات اس کے اندر شامل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا نام افن با مسمہ ہے جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ اللہ کے نام میں بھی اللہ کا نام لے کر لیتا ہے محبت کے ساتھ کوئی شکی کے پل کی صفائی ہو جائے پھر اس کو یہ مزہ نصیب ہو جاتا ہے اور پھر وہ دنیا کے گرو موت کو پھر کسی طور کسی اس پہ کسی لائق نہیں سمجھتا اس پر تھوڑتا بھی نہیں ہے دنیا سے مراد یہی ہے کہ وہ دنیا جو اللہ سے دور کر دے اللہ سے حاصل کر دے ایک لمحے کو بھی اللہ سے حاصل کر دے سارے عالم کی سے بت کر سارے عالم کی لا سے سینٹ کر آ گئی ہے تیرے آ گئی ہے تیرے آپ سام حق اللہ اللہ لذت ذکر حق اللہ اللہ اور کیا نا امت نے یہ تندرستی اور سفر کا خوف نہیں رکھتا بلکہ مجھے سب سے زیادہ خوف امت کے امت کے اندر مال کی وہ غسل جو اس کو ہلاک کرتے دنیا دنیا دار بنا دے اللہ سے قابل کر دے مجھے سب سے زیادہ اس کی اس کا خوف ہے اپنی امت کے لیے شب کو حقیقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشار کرنا دنیا میں و لڑوں دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی مروم ہے اللہ بے اللہ لیکن اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی یاد اور وہ ماں بالا ہوں اور اس کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں جیسے حلال کاروبار ہے حلال اور بیوی بی بچے ہیں یہ سب جو ان سے اللہ کے لیے محبت کرے اللہ پھر اللہ کی خوشبوگی اس کا مقصود ہو تو یہ سب کچھ جو ہے یہ بھی جو وہ ملعم نہیں ہے اور او عالم او متعلق اور وہ عالم جو, جو اللہ کا دین پھیلا رہا ہے اور متعین جو دین حاصل کر رہا ہے بس یہ سب اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے باقی سب کی سب جو بھی چیز اللہ سے دور کر رہی ہے اللہ سے حاصل کر رہی ہے وہ سب کی سب ملعون ہے لعنت کی گئی اللہ کی رحمت سے دور ہے سارے عالم سے مٹ کر آ گئی ہے تی لگتے دکھ رہے ہلک آ سج ہو کیا ہوں سجدہ کا رمی جیسے ہے آپ یہ رمی جیسے ہے آپ کیا سجدہ کا نم آتے ہیں آپ خشوں میں شب میں پر سب گرنا بدل دل کر رنا کر دل کرؤ میں آ گیا برق گرنا کر روپ دستاؤ میں آ سے ہیں آپ خشوں میں میں بولتا ہوں آل میں میرتا ہوں کرم عالم میں لگتا کرم میں چشم نا دیا پلو جانے آگ کا یہ کل چشمے نا دیا پلو جانے چشمے نا دیا پلو جان تسلی مو نے سن دسے تسلی مو نے تند ہے کی سے میں تمنا اے آئے سکیتا ستا این آئے سکیتا ستا اس کرنا اب کلو آپ سردار میراتی میں دل تب تیر میں دل تربا ہم <سؤال> آہ حیب الماحقی صدر کا ترجمہ گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے اور تم کو یہ بات ناگوار ہو کہ لوگ اس کو نہ جان لیں ارک رحمتہ علیہ اس حدیث پاک کی تشویر میں شاد فرماتے ہیں حدیث پاک گناہ کی دو علامات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من عاملہ سالحم کی شک لگائی ہے کہ نیک عمل کرے گا سالح عمل کرے گا اچھا عمل کیا ہے جس سے ہم خوش ہوں اور برا عمل کیا ہے جس سے ہم ناراض ہوں اس کی آپ کو کنزل فقائد پڑھنے کی ضرورت نہیں یہی فارمولہ اور تھرمامیٹر رقص لو جب کوئی عمل کرو تو اپنے دل سے پوچھ لو کہ یہ عمل اچھا ہے یا برا ہے اور یہ آپ کا دل بتا دے گا کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی دو جگیز اور دو علامات کے ساتھ پر پائی ہیں فدری کا گناہ کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے دل میں تردق پیدا ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں کسی گناہ سے گناہ گار خود بھی مطمئن نہیں ہوتا اسی لیے گناہ کرنے کے بعد وہ شرمندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ شرمندہ ہونا دلیل ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا کوئی آدمی ایک کام کر کے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا نماز پڑھ کے دلاوت کر کے کسی اللہ والے سے ملاقات کر کے عمرہ کر کے یا حج کر کے کسی کو شرمندگی ہوتی ہے تو شرمندگی کا ہونا اور دل میں کھٹک ہونا ایک علامت ہو گئی اور نمبر دو اور دوسری علامت یہ ہے کہ تم کو یہ بات ناگوار ہو کہ کوئی تمہارے گناہ کو نہ جان لے اب ہر طرف دیکھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے کوئی جان نہ جائے اور کسی کے دیکھنے سے اپنے گناہ کو کیوں چھپا رہا ہے تاکہ وہ جان نہ جائے کہ صورت ہم اور ہم چنا یعنی صورت کیسی ہے اور کام کیسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی دو علامات بتا دی گناہ کا جو کام بھی کرے گا ان دو علامات سے اس کا عروج نہیں ہوگا گناہ کے لیے یہ دو علامات لازمی ہیں چاہے سورج بگاڑو چاہے سیرت کلیم تانی حبیب تانی علاحمان حدیف عطانی اللسان قیل اطانی فلمیزان سبحان الحمدی الباحر اور دو کلمی اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہیں زبان پر ہلکے ہیں ترازو میں بھاری ہیں وہ سبحان اللہ و سبحان اللہ العظیم بخاری شریف کی آخری حدیب کلیمتانی حدیب علاقے کی انوکی تشریف الدوالۂ شاہ بھرمانے کہ اخلاق غزیلا کی اسلام مخلوق میں محبوبیت یعنی تنا خلق یعنی جو لوگ تعریف کریں اور مخلوق کی نگاہوں میں عظمت کے تین نعمتیں اس حقیب سے ثابت ہوں گی جو بخاری شریف کی آخری حدیب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کلی مطان حقیب رحمان دو قلمیں اللہ تعالی کو بہت محبوب ہیں اس میں ایک شکار پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جیسی عظیم الشان غاز کو محبوب ہیں تو دو کلے بہت بھاری ہوں گے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ ہوگا اس لیے آگے شاخ اور میاں خفی پتان عدل کہ اللہ کو پیارے تو ہیں مگر یہ نہیں دیکھا کہ سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی ایک صف کی, کی طرف نسبت کی ہے صفت رحمان لائے ہیں یعنی شان رحمت کی وجہ سے یہ کلیں محبوب ہیں شان رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ آسان کر دے لہٰذا یہ کلیں بھاری نہیں زبان پر ہلکے ہیں بوجہ حفظ تعالیٰ کی رحمت کے یہ کلے اللہ کے نام محبوب ہیں اس لیے ہیں جانی ہلکے ہیں کوئی مضمون میں مشکل نہیں لیکن ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب زبان جب پر ہلکے ہیں تو قیامت کے دن کہیں ترازو میں بھی ہلکے نہ ہو جائیں تو جواب دے دیا کہ فقیلانے کی ترازو میں بہت بھاری موقع دفا دخل مقدر ہر جملے کے اندر موجود ہے یہ کل میں کیوں محبوب ہے رحمان کا لفظ بتا رہا ہے کہ روجہ شان رحمت کی اور زبان پر ہلکے کیوں ہیں بقاضا شان رحمت کے بندوں کو پڑھنے میں مشکل نہ ہو لیکن اشکال ہوتا تھا کہ جب زبان پر زبان پر ہلکے ہیں تو میزان میں بھی کہیں ہلکے نہ پڑ جائیں تو تقیلتا نے بھی میزان سے اس شب کو روا کر دیا اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدگی سبحان اللہ عظیم کا ترجمہ علامہ اتنے حضرت قلانی رحمت اللہ علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کے کی معنی کیا ہیں اسی کلیہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں تمام نفائد سے یعنی اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے لیکن نفائد سے پاکی بیان کرنا یہ جامع نہیں ہے صرف مانع ہیں یعنی ایک طرف کی بات ہے کہ ناقائد سے تو بات ہے لیکن اور کچھ بھی نہیں آگے صرف مانع ہے اور کلام نبوت نام اور مانع ہوتا ہے یعنی مانع تو آگے اس میں جامع نہیں آیا اس کو آگے بیان فرما رہے ہیں لہٰذا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملے سے اس کو جامع فرما دیا وہ ابھی ہم ہی ملن بال محا ملی بلحا میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی پارٹی بیان کرتا ہوں کہ تمام خوبیوں کو بھی یہ شامل ہو اگر کوئی بادشاہ کی تعریف اس طرح کرے کہ اس ملک کا بادشاہ تانا نہیں ہے لنگڑا بھی نہیں ہے لولا بھی نہیں ہے تو کیا یہ تعریف جامع ہے نفائد سے تو وہی کر دیا لیکن جب یہ کہو گے کہ جانت اور امانت کے ساتھ حکومت کرنا جانتا ہے عادل بھی ہے رحم دل بھی ہے تو یہ تعریف جامع ہو پر اللہ تعالیٰ کی تعریف میں خالد سبحان کا اللہ کافی نہیں جب تک الحمدللہ بھی نہ کرے یعنی وہ تمام نفائد سے پاک لیں اور تمام تعلیمیں اس کے لیے خاص ہیں سبحان اللہ ہی کی ہی کا عربی میں کیا ترجمہ سے کلیہ مشتمل کلیہ یہ ترجمہ علامہ حضرت نے کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں تمام نفاذ سے جو مشتمل ہے تمام محمد یعنی تاریخوں پر اور مولانا رومی سبحان اللہ کے بارے میں حکایتا عانل حق فرماتے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں مولانا من پاکیشان پاک از شان پاک ہم ایشان شمن یعنی جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تارا فرماتے ہیں کہ میں تو پاک ہوں ہی تمہارے سبحان اللہ کہنے سے میں پاک نہیں ہوتا بلکہ وہ زمین پر جو سبحان اللہ ہوتے ہیں میری پاکی بیان کرتے ہیں میں اپنی پاکی بیان کرنے کے طبقے سبحان اللہ کہنے کے تو پیر اور برتب سے ان کو ایک انعام دیتا ہوں کہ ان کو پاک کر دیتا ہوں اس حدیث شریف کے پڑھنے والے کو تین نعمتیں اللہ تعالی کی طرف سے ملیں گی تو سنیے سبحان اللہ کہنے سے کیا ملے گا انشاءاللہ شاء کی پاکیزگی عطا ہوگی اور بےحمگی کی سے کیا ملے گا جو اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ محروب میں اس کو محبوب کرتی یہ دیکھو کہا کو اللہ تعالیٰ نے کیا حجیمت متا ہے اس حدیث بندوں کو کی نعمتیں ثابت کیا ہیں حالانکہ ویسے بڑوں کو سمجھ بھی نہیں سکتا اس بندوں کی تعریف تو کوئی ہے ہی نہیں کچھ ہے اس میں دیکھو مطان حقیبانی پھر الرحمان تقی حضر الطان فقیلطان پھر میزان فقیلتا نے پھر میزان تقیبانی حضر الطان فقیلتا نے میزان سبحان اللہ منگی سبحان اللہ سب کی تعریف ہے لیکن بندوں کی تعریف اس میں کہاں پہ جائے <سؤال> اللہ تعالیٰ کی ساتھ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کیالی ہم تعریف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق میں اس کو محمود کرتے ہیں جو حامل ہوتا ہے اب تعالیٰ اس کو دلوں میں محمود کر دیتا ہے یعنی مخلوق کی زبان پر اس کی تعریف اللہ تعالیٰ جاری کر دیتا ہے لیکن بندے کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ اللہ ہے یعنی خود سے نہ چاہے کہ لوگ میری تعریف کریں اس کو تو بس ایک ہی کام ہو کہ اللہ کی یاد ہے اللہ کا فکر ہے اللہ کو یاد کرنا اللہ کی تعریف بیان کرنا مخلوق میں محفوظ اور پیارا ہونے کے لیے اللہ کو نہ چاہو اللہ کے لیے اللہ کو چاہو آپ اس کی فکر ہی نہ کریں بس ان کے ہو جاؤ نہیں ہو کسی کا تو کیوں ہو کسی کا انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ ثنا الحق یعنی لوگوں کی تعریف مخلوق کی تعریف جس کی دولت آپ کو دے دے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلا دی کہ حسن تم ہم سے مانگو تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ نئی بیوی تم کو مل جائے یعنی ہم جو مانگتے ہیں بنا آدینا پھر دنیا حسنا تو پھر دنیا حسنا کی تاریخ میں حضرت نے بننایا تھا کہ دس تعریفیں اس میں یہ بھی ہے کہ نئی اولاد ہو اور نئے بیوی ہو حسن کے اندر آتی ہیں یہ دعا سکھالی کہ ہسنا ہم سے مانگو تمہارے اختیار میں نہیں کہ تمہیں نئی کیوی مل جائے تمہارے اختیار میں نہیں کہ نئی اولاد تم کو مل جائے تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ مخلوق تمہاری تعریف کرے بلکہ جو اپنے منہ یا مٹو بنتا ہے اس کی اور تزلیل ہوتی ہے دلیل ہو جاتا ہے جو مخلوق میں اپنی تعریف چاہتا ہے وہ اور دلیل ہو جاتا ہے اللہ تعالی سے حسنا مانگو اللہ جب دے گا تب اصلی چیز ملے گی اور غیر سے ملے گی اور بے خطر ہوگی جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو نعمت کی اور نعمت پانے والے کی حفاظت بھی اپنے دلے دے دیتا ہے اور جو اپنی تعریف خود کرتا ہے بلا مانگے بلا دعا جو کام کرتا ہے وہ کام اچھا نہیں ہوتا تو بےحم دھی سے کیا ملے گا آپ محمود ہو جائیں گے کیونکہ بے ہمدی سے آپ حامد ہوئے اور جب حامد ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس حمن کی برکت سے آپ کو محمود کر دے گا یعنی ثنا الحق کی نعمت سے اور حرسنت دنیا کی دولت سے مالا مال کرتے دے اور آگے سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ پڑھو سب اس کا اطلاعی ترجمہ سُن لو اے اسب کے بلیٰ حد کی شان عظمتی میں اللہ تعالیٰ کی پارکی بیان کرتا ہوں تمام نقال سے اس کی شان عظمت کے شاعان شان تو اللہ تعالیٰ کا اشار ہے جزافہ اللہ تعالیٰ کی جزا وافت عمل ہے یعنی اللہ تعالیٰ عمل کے موافظ جزا دیتا ہے تو تم جب اللہ تعالیٰ کی عظمت شان بیان کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے میں تمہاری عظمتیں دوسرے بندوں کے دلوں میں بھی ڈال دے گا مگر یہ نیت نہ کرو کہ ہم بندوں کے دلوں میں عظیم ہو جائیں اس لیے سرویالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دکھلا دی اللہ کی آئینی سویر نہ اللہ مجھے میری نظر میں یعنی کھلا دے مگر بندوں کی نظر میں مجھے حقیر نہ فرما رسوا نہ فرما نہ فرما بندوں کی نظر میں مجھے کبیر کر دیں کیونکہ اگر دوسرے حقیر سمجھیں گے تو مجھ سے دین کیسے سیکھیں گے معلوم ہوا کہ کبیرہ کی دعا مانگنا تو جائز ہے لیکن عظیم بندے کی نیت کرنا جائز نہیں کوئی عمل اس سے نہ کرو کہ ہم مخلوق کی نظر میں کبیر ہو جائیں اور مخلوق ہماری خوب عزت کرے بلکہ ہمیں اللہ اللہ مخلوق کی نظر میں پڑا اس لیے دکھائے تاکہ جب ہم ان کو دین کی بات پیش کریں تو باوجہ ازمن کے ہماری بات ان کو قبول کرنا آسان ہو اور سبحان اللہ سے تدک اخلاق نصیب ہوگا دہاندگی سے آپ کو ثنا طلف یعنی حرسن کی دنیا کی تفسیر مل جائے گی اور عظیم عظیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم فرمائیں گے مگر عظمت کی نیت نہ کرنا اپنے کو مٹا دو کی نعمتیں سے کوئی ثابت ہو گئیں کہ تدک اخلاق بھی ملے گا اور سنا الخل ملے گی اور اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوق کی نظر میں بڑا دیکھنا دیں گے لیکن ہاں یہ بات خاص ہے کہ یہ بننے کی نیت نہ کرے جو کام کرے وہ محض اللہ کے لیے کرے منتواز اور जो अल्लाह جو اللہ کے का اللہ کا مجد... اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتے ہیں جو بلندی کے لیے اپنے آپ کو مٹائے گا وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا وہ غیر اللہ ہے اللہ تعالیٰ اور سے حفاظت فرمائیں دعا کرے گا بسم الله الرحمن الرحيم وعلى خير ورحمن اللهم لا شريك لك توكلت عليك و آمنت بك فكن لي وليا وكفي. اللهم إني ای أسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك من سخطك. اللهم إنا نسألك من ما أعطى لك ربنا بالرسول محمد صلى من شر ما عاذ من النبي محمد صلى الله ولاحمد وَلَا اللہ مصلح وقت محمد العلیم تعلیم میں گیا ہے